جائے تو اس سے مقصود فوت ہو جائے گا تو اس لیے دین کے لیے آپ نے کچھ دینا آپ کو کچھ دینا پڑے گا آپ کو کچھ دینا پڑے گا تو زمام نے اپنے بدن کی زینت دے دینا اور آگیا تو دین کے لیے مشقت بھی برداشت کرنی ہے اچھا نسم ہو دویا یا دویا سوتی ہم سنتے تھے گنگناٹ اس کی آواز کی گنگناٹ کہتے نا ٹھیک ہے اچھا بعض محدثین فرماتے کے تبھی یا سوت آواز کے بلندی کو کہتے ہیں اور یہ جب راستے پہ آ رہا تھا تو اونچی اون اونچی آوازوں سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن گنگوئی ملا نیلا میں دراری میں لکھا ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہے اس لیے کہ تو ایک اہمکانہ سفید معلوم ہوتا ہے کہ تم کہیں جاؤ اور راستے پہ اونچے الفاظ سے اونچی آواز سے بات کرو تو دیوانگی ہے کہ نہیں ہے کہ زور زور کے یہ کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا تو لوگ یہ تو دیوانہ ہے تو اس لیے بہتر یہ کہ تبھی اس سوت اس آواز کو کہتے ہیں جو کہ اونچا نہ ہو بلند نہ ہو لیکن بہت آہستہ بھی نہ ہو اس انداز سے ہو کہ ایک انسان آپس میں لگا ہو یہ خود سمجھتا ہو دوسرا آدمی نہ سمجھتا ہو اس کو دبی و سوت کہتے ہیں اور اصل میں لغت کے اعتبار سے دبی و سوت جو ہے نا شیت کی جو مکھیاں ہوتی ہیں نا جو یہ اپنے مرکز پہ جمع ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں چھتا جب یہ اپنے چھتے پر جمع ہوتے نا تو یہ ایک قسم کا آواز نکالتی کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا آواز ہوتا ہے اب اس پہ کوئی سمجھتے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک سوت مخصوص ہوتا ہے تو اسی طرح یہ زمام ابن نثال جو آیا تھا تو یہ بھی آپس میں آپ یعنی اپنے نفس سے کوئی باتیں کرتا تھا لیکن ساتھی سمجھتے نہیں تھے وہ نہ سمجھنا خود کہتے ولا نفق ہوما یقول جو یہ کہتا تھا ہم سمجھتے نہیں تھے اب کیوں نہیں سمجھتے تھے اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں یا تو یہ نہ سمجھنا بودھ کی وجہ سے تھا کہ دور تھا ابھی مدرسہ بار وضو کی جگہ میں ایک طالب علم اگر دور بھی کرتا ہے تو ہم نہیں سمجھتے آواز تو آتا ہے اب ہماری آواز تو ایک بار جاتی ہے لیکن مشکل ہے کہ بار ہمارے مقصد پہ کوئی سمجھے آواز تو جائے گی تیسرے نفو ما یقول یا ماول جو ہے یقول بوت کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے تھے یا یہ کہ وہ لانف کو ما یقول اختلاف لغت کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے تھے یا لانف کو ما یقول یہ جس انداز سے بات کے کہہ رہا تھا نا وہ انداز ہمارے سمجھ سے ماورہ تھے اب یہ کیا کہتا تھا بھائی جیسے مدد کے کی اختلافات کیا کہتا کوئی کہہ دیا ذکر, و ذکر, و ذکر بھی مشغول تھا بہتر یہ ہے کہ توجہ کرو یہ جس گاؤں سے آیا تھا ان لوگوں کے یہ قاصد تھا اور اس لوگوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے اور اس کا تو نے جواب بھی لانا ہے اب یہ آپ یعنی آپ سے اپنے نفس سے وہ, وہ جو تکرار کر رہا تھا اور اس کا انداز ایسا ہے پہلے کے جی پوچھو گا اس جی کے گا, گا،, گا، اب سمجھ گئے تو یہ جو سوالات قوم نے اس کی جو لگائے تھے نا تو اس کو اس, اس کے اشتہذار کے لیے یہ آپ،, آپ سے لگا ہوا تھا اس کی ایسی مثال ہے جیسے آپ کیسٹ بڑھتے ہیں نا تو جب یہ کیسٹ تیز مشین پہ لگتی ہے نا تو اس کے جب آواز کو نم نم نم نم نم اس طرح کرتے ہیں آواز بھی قرآن ہی ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے یا کسی مبنی کی تقریر ہوتی ہے لیکن سمجھا؟ اتنے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو پیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ چلتا ہے بس یہ چلتا ہے بس اس لیے بھی سمجھتے کہ بھی چل رہا ہے آواز اس میں بند ہو رہی ہے تو اسی طرح یہ بھی آپ نفس کے ساتھ ان الفاظ کا تکرار کرتا تھا کہ پہلے یہ مسئلہ پوچھوں گا اس کے بعد یہ پوچھوں گا اس کے بعد یہ پوچھوں گا اس کے بعد یہ پوچھوں گا اس کیفیت سے اگر اس کے علاوہ ہم کچھ کہیں گے نا تو غیر مناسب ہے تو حتہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا فیض ہوا صلی جب ہم نے ہم تو دیکھتے رہے کہ ایک مہمان آ رہا ہے اور ایسا مہمان ہے کہ ہم اس کو پہچانتی بھی نہیں ہے ایسے باتوں میں مشغول ہے کہ ہمارے سمجھ سی بال آتا رہے تو پھر یہ ایک غریب آدمی ہو گیا ایک اوجوبا ہو گیا تو سب اصحاب اس کو دیکھتے رہے تو جب آیا نہ بھی پاکستان ہے تو بات ایک عجیب تھی کیفیت بھی عجیب تھی تو ہم کہتے پتنی کہاں سے کوئی دیہاتی آیا ہے پتنی کس مقصد سے آیا ہے دیوانہ ہے غیر دیوانہ ہے لڑنے آیا ہے پوچھنے آیا کیا کیا عجیب بات ہے بیٹھ گیا تو, یس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نماز اللہ نے فرض کیے فی فلیم و دن رات میں اب یہاں پہ سوال ہے کہ فضا یس علیہ السلام وہ پوچھتا تھا اسلام سے پوچھ سوال تھا اسلام کے بارے میں اور جواب ملتا ہے ارکان اسلام سے کہتا یہ ہے کہ صاحب جو جواب دیتے ہیں سوال کے موافق ہوتا ہے ابھی آپ مجھ سے پوچھیں حدیث کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ چائے بہت میٹھی ہے تو یہ سوال یہ جواب سوال کے موافق ہے آپ پوچھ رہے اسلام کے بارے میں جواب مل گئے ارکان کے س... ارکان سے تو یہ جواب اس وقت کے موافق نہیں ہے اس کے متعلق محدثین کے بہت سے اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ بابا یہ حدیث مختصر ہے اور امام بخار نے اس حدیث کو کئی جگہوں میں ذکر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب اس نے اسلام کے بارے پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو شہادتین بیان کی ہیں نشاد اللہ علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ وحکام سورا لیکن راوی نے جو ہے نا شہادتین کا ذکر نہیں کیا اور ہم سے سلاطین سے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ راوی نے ذکر شہادتین تشہیرا تشہیر نہیں ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے تیسرا جواب جو کہ قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ یس علوم اسلام اس سے مراد نفس اسلام اور عین اسلام نہیں مراد ذکر اسلام ہے اور مراد اس سے اصول اسلام ہے تو فیضا ہوا یس علام فیضا ہوا یس الشراسلام تو یہ پوچھنے لگا اسلام کے شرائوں سے یعنی دین اسلام کے اصول کے ان کے بارے پوچھنا شروع کیا تو نبی نے فرمایا کہ نماز ہے پانچ اور یہ اچھا جواب اس لیے ہے کہ یہ زمات جو آیا تھا نا زمات ہم نے یہ مسلمان تھا نسم اور دلی یہ سوت ہم نے ابھی کہا کہ سوالات کا تکرار کر رہا تھا جب ایک آدمی جو ہے سوالات اپ اپ اپنے نفس کے ساتھ اس کا تکرار کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو تم اس معلوم ہے نا تو مسلمان تھا اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور شرح اسلام کے بارے میں اس نے پوچھنا کیا ہے یسلام آل ذکر اسلام مراد سے شراع اسلام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں پھر یوم وکالہ اسی سائل کہا حل علی غیر آئے پانچ نمازوں کے علاوہ مجھ پر باقی کوئی چیز فرض ہے قال اللہ حضرت نے فرمایا نہیں اللہ انت سوا اس کے کہ تو نفل نفلی نمازیں پڑھے یہاں پہ یہ مسئلہ نکلتا ہے اور معدسین اس پہ باس کرتے ہیں آپ نے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ بھئی حضرات باقی جو ہیں وہ نوافل بعد شروع کے لزوم کے قائل نہیں ہیں اگر ایک شخص نیت باندھتا ہے نواز کی نفل فر نیت توڑ دے اس پر ان نوافل کا کوئی اعاد نہیں ہے اس لیے کہ المتنفل امیر النفس نفل عبادتیں کرنے والا اپنے نفس کا بادشاہ ہے جب بادشاہ ہے تو اس کو اختیار ہے نفل پڑھو نفل نہ پڑھو جب قبل شروع آپ کے پابندی نہیں ہے تو اس طرح بعد شروع بھی پابندی نہیں ہے ابھی تو نفل ہوتے ہیں نا میرے نہیں ہوتے بارہ دس سے نا تو بارہ اکیس پہ سوال ہو جائے گا اب نفل کا وقت ہے آپ کی مرضی پڑھو تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو مجبور کرنے والے بھی نہیں ہیں جب قبل شروع اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے تو باد شروع باد نفس اس پر لازم نہیں ہے پچھلے کہ حدیث میں بھی اللہ توا لا اللہ کوئی چیز تم پہ فرض واجب نہیں ہے سوائے اس سے اگر تو اس سے زیادہ نوافل میں آئے حنفی تحقیق یہ ہے کہ نوا متنفل اگرچہ امیر و ہے لیکن جب یہ شروع کر دے تو اس کی عمارت ختم ہو گئی ہے اب یہ بندہ بن گیا ہے اب تا ویدارمتی بن گیا ہے ابدھ بن گیا ہے نا جب شروع نہیں کیا تو یہ امیر تھا اب جب شروع کر دیا ہے تب مامور بن گیا ہے جب مامور بن گیا ہے تو اللہ کریم فرماتی یا <تصفح> لا اپنے آمار کو برباد نہ کرو تو بھئی یہ جو تم نے نفر شروع کیا ہے یہ عمل ہے کہ غیر عمل ہے اگر تم کہتے ہو کہ غیر عمل ہے تو پھر کیوں شروع کیا ہے اگر تم کہتے ہو کہ عمل ہے تو اللہ فرماتے فرمات لب تلو تو کیوں برباد کرتے ہو تو معلوم ہو کہ قبل شروع یہ امیر ہے اور بعد شروع امور ہے لازمن نسلو بھی شروع ہے یہ فکی مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک نظیر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جمہور ائمہ کا یہ مسلق ہے کہ ابرات اب یہ ندیم جو ہے ابھی یہ حج کے لیے چلا گیا ہے نفل حج تھا ایام حج ہے اس نے حرام باندھ لیا اللہ عید الحجا بھیا سیرولی تھا قبل امین اتنے فون آگے شادی تیار ہے فور احرام کھول کر واپس آ گیا اب جب نفلی حج اس کا ارادہ تو نفلی حج کا تھا جب اس نے حج کو توڑ دیا ہے تو اس پر حج اندر کل واجب ہے ہم کہتے ہیں حج عمل ہے اس کے توڑنے میں ایفا واجب ہے حالانکہ اس مشقت ہے مشقت مال بھی ہے مشقت بدن بھی ہے اگر زی مشقت عمل بعد النقص وہ واجب ہے تو نفل جس میں مشقت ہی نہیں ہے بعد نقص کی واجب نہیں ہے وہ کہتی اللہ تو واجب ہے ہم کہتے استثنا ہے متصلا تو ایک مانا یہ ہے کہ لاہ تم پر بنا بر وجوب اور فرضیت ان پانچ نمازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوا اس کے انت کہ تم نوافل میں شروع کرو تو واجب بن جائے گا ترجمہ یاد ہو گیا تم, تم پر ان پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز فرض و واجب نہیں ہے ہاں علمت سوا اس کے اگر تم کسی یعنی نفل میں شروع کرو اب جب تم نے نفن شروع کیے تو اتمام لازم ہو جائے گا اگر شروع نہ ہی کرو گے تو ان پانچ کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا وہ سیام و رمضان اور تم پہ فرض ہے کیا رمضان مبارک روزہ قال حال ارے غیرو رمضان کے روزے کے علاوہ باقی کوئی چیز فرض ہے آل فرمائے لا اللہ انتہا ہوا مگر آپ پر کوئی روزہ فرض ہوا جب نہیں سوا اس کی کہ تو شروع کر دے روزے کو نفلا جب تم روزے کو شروع کرو گے نفلی طور پر تو بعد شروع اتمام لازم ہو جائے گا شوافی کہتے ہیں کہ اللہ مسلم کہتے لاکن انتتا ہوا لیکن اگر تو نفل پڑتا ہے تو پڑھ ہم کہتے ہیں کہ جی ہے ہم مانتے ہیں کہ استثناء تو دو قسم کی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہمارے ساتھ بات کرو ان دو قسموں میں اصل کون سا ہے تو اصل کیا ہے متصل ہے جب اصل پر اصل پر متصل ہے اور عمل اصل پہ ہو سکتا ہے بلکہ اہن مراد ہے تو پھر اصل کو چھوڑ کر فرق ہو جانے کی کیا ضرورت ہے اور ماشاء اللہ فتح باری نے بھی یہاں پر کہہ دیا ہے کہ استثناء متصلہ جو ہے یہ اقدم ہے منقطع پر تو ہم نے اقدم پہ عمل کرتی ہوئی متصلہ لے لی ہے کوئی روزہ سوائے رمضان کی محمود الحسن پہ فرض نہیں ہے سوائے اس کے انت یہ رات کو اس نے کہا کہ نفری روزہ ہے صبح جب صبح اٹھا تو بارش تھی اس نے کہہ رہا آج تو بارش والا دن بہت لمبا پڑتا ہے چلو آج نہیں رکھتا ہوں تو یہ فرض ہے لازم ہو گیا ہے اب سمجھ گئے ہیں اچھا کالا راوی فرماتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ وزا کر الحسول اللہ, اللہ علیہ وسلم یا کالا کون کہتا ہے راوی کا شاگرد یا طلحہ ابن عبید اللہ کا شاگرد کہ کالا یہ کہتا ہے وزر اور ذکر کیا لہو کس کو اس زمام کو نبی علیہ السلام نے ازکات از زکات کا ذکر کیا ہے اب دیکھو نا ماشاء اللہ وزکر الح رسول الله جیسے الفاظ کیوں بدلائے ہیں وزکر الح رسول اللہ پہلے تو فرمایا قال رسول شیام سیام رمضان سیام قال رسول اللہ الزکت ایسا نہیں فرمایا راوی تنہا کہتے ہیں کہ وہ زکر الح نبی علیہ السلام نے زمات کو ذکر کیا ازکات زکات از کا اللہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے کتاب ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے ضروری ہے عمل کی توفیق مل جائے علم سے عمل ضروری ہے اب دیکھو یہ حدیث کا جو فن ہے یہ بہت محتاط ہے. ہمارے ایک استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بغیر مطالعے کے نہ پڑھو نہ پڑھاؤ اگر مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو پھر جھوٹھی بولو گے نا یہ بھی توجے یہ بھی تو بولو گے نا مطالعہ کیا ہو تو کسی کی ذمہ ہو جائے گی نا حدیث کا فن اتنا محتاط ہے اب اس راوی کو طلحہ ابن عبید اللہ کو وہ الفاظ یاد نہیں ہیں جو نبی پاک نے زکوٰۃ کے بارے میں زمام کو بتائے ہیں اس لیے کہتے ہو زکر ال رسول اللہ صلازک اور نبی علیہ السلاۃ السلام نے سوم کے بعد زمام کو زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اب یہ مضمون تو یاد ہے کہ مسئلہ زکوۃ کا چلتا ہے الفاظ کون سے وہ میں بھول گیا آپ کو ایک بات بتاتا دو حضرت طلحب نے بید صحابی ہے نا تو میرا تو یہ نظریہ ہے کہ سارے دنیا کی شع الحدیث کو اکٹھے کرو نا تو طلحب نے بید کے علم کو نہیں پوچھا ٹھیک ہے نا اچھا جب اس نے اتنے احتیاط کیا ہے تو اللہ ہمیں اس فن میں احتیاط کا سبق عطا فرمایا بس یہ بہت ضروری چیز ہے الفاظ یاد نہیں ہے مضمون یاد ہے وہ زکر ال رسول اللہ نبی علیہ السلام نے زکوات کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اعلی جی اس کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی چیز اللہ سب ہے اللہ ہوا مگر یہ کہ آپ نفل پڑھیں اللہ تعا مگر یہ کہ آپ بطور نفلی کوئی چیز دیں اب یہ نماز بھی ذکر ہوئی روزہ بھی سیام بھی ذکر ہوا زکوت بھی ذکر ہوا آپ نے کہیں شہادتین کا ذکر نہیں ہے راوی نے ذکر کیا تھا نبی پا نے ذکر کیا ہے راوی نے حضرائے شہرت چھوڑ دیا ہے یا اس روایت میں اختصار ہے دوسری روایت میں شادی کا ذکر ہے یا یہ ہے کہ یہ راوی جو تھا یہ زمام مسلمان تھا کے ذکر کرنے کے اس کے لیے فائدہ نہیں تھا شرائع اسلام کا پوچھا تو رسول اللہ نے اس کو نماز روزہ زکات بتایا تو این الحج حج کا ذکر کیوں نہیں کیا سمجھتے ہو تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ بھائی عقل انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو مقتدل حال کے ساتھ کرتا ہے یہ آدمی جو زما آیا تھا نا یہ مرید الحج تھا یہ حج, حج پہ جا رہا تھا تو جب ساتھیوں سے حج پہ گیان جا جات مانگی تو ان نے کہا تو تو حج پہ جاتا ہے نہ مدینہ بھی جاؤ گے تو جب مدینہ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح اسلام کی بھی پوچھ کر آ جانا پھر یہ مرید الحج تھا تو راستے میں یہ مسئلے پوچھے تین مسئلے تو حج تو خود بخود آ گیا ہے, بھئی حج فرض ہے تو اس کے لیے تو جا رہا ہے جیسے ابھی آپ کہیں نا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کہ بھئی کوئی تم سے پوچھے کہ بھئی کتنے اسباب آپ کے باقی رہ گئے ہیں تو آپ سب کتابوں کو گن لو بخاری کو چھوڑ دو تو یہ نہیں کہ بخاری تمہارا سبق نہیں ہے یہ اس میں تو آپ کی مستقل ہے نا اس کے بارے میں کہنا یہ تو بے فینا ہے فضول بات ہے آپ کتنے اسباق پڑھتے ہیں آپ کے کتنے اسباق ہیں بھائی ہمارے مسلم بھی ابو داود بھی ہے ترویزی بھی ہے ٹھیک ہے بخاری چھوڑ دی آپ نے کیوں چھوڑ دی اس میں تو یہ کھلی ہوئی پڑی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بخاری ہے تو اس کے الگ اخلاح ہے تو یہ آدمی مرید الحج تھا تو رسول اللہ نے اس نے حج اس کا ذکر حج کو ذکر نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت زمام آیا تھا شرح اسلام کی پوچھنے کے لیے اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا تو حج کی فرضیت تو بعد میں آئی ہے یہ دو جوابیں مزیدار ہیں بہترین ہیں کسی نے کہا ہے کہ حج کا ذکر اس لیے نہیں کہا کہ یہ غریب تھا تو پھر زکوٰۃ کا کی ذکر کیوں نہیں آیا وہ بھی تو غریب تھا تو یا یہ مرید الحج تھا تو اس نے نہیں فرمایا اور یا ابھی فرضیت حج نہیں آئی تھی ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پہ آپ متوجہ ہوں اگرچہ یہ جگہ نہیں ہے اس مسئلے کے لیے اپنے مقام پہ آئے گئے یہ مسئلہ لیکن جتنے بھی محدثین شراء ہیں انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ شفافی علیہم الرحمت اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں وطر کی نفلیت پر کہ جماعت نماز وطر جو ہے یہ نفل ہے اور یہ واجب نہیں ہے حلفی تحقیق یہ ہے کہ وطر کیا ہے واجب ہے اگر وطر واجب نہیں ہیں اگر وطر واجب ہیں تو ذکر کیوں نہیں ہوا کہ پانچ نماز فرض ہیں ان پانچ کے علاوہ کوئی چیز فرض واجب نہیں ہے اللہ تا سوائے نفلی کے تو معلوم ہوا کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی ہیں یہ نفل ہیں سنت ماقد بھی یہ نفل ہیں تو وطر بھی کیا ہے نفل ہے ہر تحقیق یہ ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے ٹھیک ہے بھائی اب جب واجب ہے تو کیوں نہیں ذکر ہوا ایسے کئی جواب زیر میں آپ کی بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے شفافی رحم اللہ کے نزدیک وطر سنت ہے اہناز کے نزدیک وطر واجب ہے وہاں کہتے ہیں کہ حلفیوں تم کہتے کہ وطر واجب ہے یہاں کو ذکر نہیں وہ اور خمسلواز کا ذکر ہے پانچ نمازوں کا ذکر ہے وطر تو نہیں ذکر آپ کے ذکر تو متر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ زمانے میں ابھی وطر کا وجوب نہیں آیا تھا اور اس پر دلیل ترمیزی شریف کے حدیث ہے ان اللہ امدم سلاتن اللہ امد وحی الو ان سلاتن اللہ وی الفترو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ سلاطن اللہ وطرو بھائی اللہ نے تمہاری لیے ایک نماز زائد کر دی اچھا اور شاہ وقت سلا الصبح ایشا کے بعد صبح تک یہ ری پڑے ہیں بھائی تو بھائی ٹھیک ہے اس وقت وجوب نہیں آیا تھا تو نبی پاک نے نہیں بیان کیا یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب آدمی ذکر سے آدمی وجوب لازم نہیں ہوتا بھائی آدمی ذکر سے لازم نہیں ہوتا کیوں زکات فرض ہے نا سودا الفطر واجب ہے نا سودا الفطر فطر کیا ہے ذکر ہے اور وہ سودا الفطر فطر امام شافی صاحب بھی واجب کہتے ہیں بھی واجب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی ذکر وجوب سے آدمی وجوب ایشاب سے اگر وطر کا ذکر نہیں آیا تو اس سے استعلال کرنا کہ وطر واجب نہیں ہے یہ استدلال کہہ دیتا ہم اس لیے کہ یہاں تو سودا الفطر بھی واجب نہیں ہے ذکر نہیں ہے لیکن آپ اس کی وجوب کے قائل ہیں سمجھ گئے بات دوسری بات وطر واجب ہیں توجہ کر ایک نقطہ یاد رہا یہ فرض اور سنت کے درمیان جو درجہ ہے سر امام صاحب قائل ہے کہ واجب ہے ایک فرض ہے ایک واجب ہے ایک, واجب ہے ایک سنت ہے شوافی کہتے ہیں فرض ہیں سنت پھر سنت دو قسم کے ہیں سنت عامہ اور سنت مقدہ آکیدا وہ کہتے ہیں یہ وطر جو ہے یہ آک سنت سنن عقیدہ ہیں سنتوں میں بہت مؤکد سنت ہیں ہم کہتے ہیں جب سنت سے اوپر ہے فر بھی آپ نہیں کہتے سنت بھی آپ عام سنت نہیں کہتے سنت عقیدہ کہتے ہیں اب بتاؤ نا کہ سنت سے اوپر ہے اور فرض سے نیچے ہے تو کیا ہے وہی چیز ہے جس کو ہم واجب کہتے ہیں وہی چیز ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں واجب کہتے ہیں تو لہذا وطر کیا ہے واجب ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے وطر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وطر جو ہیں یہ فرائض کے تابع ہیں پانچ نمازیں ہیں نا ایک زور ہے ایک کیا اثر ہے ایک مغرب ہے ایک فجر ہے ایک دوسرے کیا ہے عشاء ہے اب پانچ نمازیں تو فرض ہیں اب یہ وطر جو ہیں یہ کیا ہیں یہ تابع ہیں عشاء کے یہ تابع ہیں کس کی وطر تب ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز آپ پڑھیں اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وطر ہوتے ہیں یہ مسئلہ جب تراویح رمضان ہوتا ہے اس میں کھلتا ہے باہر سے جو آ جاتا ہے تھوڑا کی نیت تو موری صاحب کہتے ہیں پہلے فرض پڑو پھر شروع تھوڑا بھی شامل ہو جاؤ تو فرائض کا یعنی درجہ مقدم ہے وطر مؤخر ہیں اب جو ہے فرائض متبو ہیں اور وطر اس کے تابع ہیں اب تابع کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ مطبوع اس کے ذکر کے لیے قائم مقام ہے اور کافی ہے اور اس لیے کہ وطر کا اپنا وقت نہیں ہے اگر وطر کا وقت ہے تو عشاء کے نماز کا وقت ہے تو چونکہ جب وطر اور فرض کا وقت ایک ہے تو اس لیے وہ خمس و کے اندر داخل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کو آپ نہیں کہتے تو اعراب تابی کے راب مطبو ہی ہے نا تو جب اراب و تابی مطبوع ہے تو معلوم ہوا کہ وطر واجب جو ہیں یہ تابی اسی کی فرض کے فرض مطبوع ہے تو لہٰذا فرض کے ذکر کرنا یہ وطر کے ذکر کرنے کے لیے کافی ہو گیا ہے طالب علم خارصاہ سے روک لو خالص کرنا لو. اب مسئلہ حل ہے نا جن کام کرتا ہے تو نظریہ کیا ہوگا تو کیا ہے بھائی واجب ہے اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے جواب دے دی دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب تیسرا مسئلہ آگے جاؤ کالا حضرت طلحہ فرماتے ہیں فات بھرا نہ یہ آدمی چل پڑا ٹھیک ہے نا اچھا لفظ یہ مان ہے نا پیٹ کر دی سب آدمی نے بھی نہیں روانہ ہو گیا وہ یقول اور یہ کہہ رہا تھا ولہجی دو وسو کسم اللہ کی ذات پر زائد نہیں کروں گا اس پر اور کمی نہیں لاؤں گا اس سے ٹھیک ہے نا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا افلا ان سودا یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اگر سچ کریں ان سودا تو یہ افلاحہ معلق بے کیا افلاحہ ان صدقہ اگر اس نے جو کیا ہے بات اگر اس میں سچ سچائی کرے گا تو کامیاب بن جائے گا بات میں آتے افلاح رجول مطلق فرمایا ہے ایک بات میں افلاح رجول متلقن ہے یہاں پہ آ افلاح ان صدقہ کا پہنچے آپ جی تو ایک جواب یہ ہے کہ وہی سے پہلے افلاح ان صدقہ فرما دیا کہ فلاح مشروط کر دیا ہے صدقہ پر جب وہی آ کہ واقعی جنتی ہے فرما افلاح الرجل بس کامیاب ہے بھائی سمجھ گئے بھائی دوسری بات یہ کہ آگے روایت آتی ہیں نا پھر وہاں پہ بار پڑھیں گے ہم سنیں گے انشاءاللہ تو اب یہاں بھی جواب سنو دوسرا جواب یہ ہے کہ تعریف سامنے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر وہ جو پسندی نہ آ جائے نبی علیہ السلام نے سامنے کیے افلاح ر جلو انسادہ کا جب وہ چلے گیا نا پھر میں افلاح ر کامیاب ہے سامنے اب میں کہتا ہوں نا کہ بھائی یہ ابرار جو ہے بہت قابل ہے مطالعہ کرے یا نہ کرے یہ سمجھتا ہے یہ غیر مناسب ہے اگر آپ اس کو طالب علم سے نکالتے ہو نا تو پھر یہ کہو یہ بہت سمجھدار ہے مطالعہ کرے نہیں کر بہت سمجھدار ہے تو یہ کہے کہ بس مجھے تو کہہ دیا ہے نا ابھی مطالعے کی کیا ضرورت ہے تو یہ سر رہ جائے گا علم سے رہ جائے گا سامنے تعریف نہ کرو ہاں اگر کسی میں کوئی کمال ہے تو باہر چلا جائے بھائی قابلت نہیں اس لیے کہ اوجب پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے تو نبی پاک نے ابلا ان سب رکھا بھائی اگر سچ کہہ تو کامیاب ہوئے جب باہر گیا ابھی رسان فل فلاح رکھنا تیسری بات اسی بات میں آپ نے مشکل پڑھایا نا مشکل ہے کیا ہے من سر رہ تو اس وقت خوشخبری آ گئی نبی پاک نے فرمائیے جل رکھی ہے لیکن یہ اس کے سامنے نہیں چلنے کے بعد بات سمجھ گئے اب اس حدیث مشکالات ہیں متوجہ ہوں یا تک ولہ عزیز میں اس پہ زیادت نہ کروں گا اور اس سے میں کمی بھی نہیں کروں گا تو, تو لا ان کسو پہ تو افلح الرجل بنتا ہے لیکن لا عزیز کے ساتھ مناسبت نہیں ہے میں آپ نے جو دین بتا دیا اسے میں کوئی کمی نہیں کروں گا اس پر میں زیادت بھی نہیں کروں گا تو لا ان قسو پہ تو جنت مناسب ہے لیکن لا کے ساتھ نہیں بنتا ہے اس لیے کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں گا کوئی نفل نہیں میں نفل بالکل نہیں پڑھتا میں روز یہ فرضی رکھوں گا سے نفل نہیں ہوتے میں سب زکاط دوں گا مجھ سے خیر خیر خیرات تو سر رکاوٹ نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افلاح رجو تو اس کا ایک جواب یہ کہ ادمی معذرت پیش کرتا ہے عبادات نفلی سے کہ اللہ کے نبی میں کچھ معذور ہوں مجھ سے نفلی کام نہیں ہو سکتا وہ وجہ کسی خاص عذر کے اگر فرائض کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن چھوڑوں گا نہیں جن بھی پاک نے فرما کے رجل معذور ہے افلاح رجل ان سدا ختم دوسری بات یہ ہے کہ افلاح رجول لاجیزو الحضا لا ان سوال پہ پڑھتے ہیں انقص کے ساتھ افلاح مناسب لاجیز کے ساتھ تو کہو جواب عبداللہ اللہ کا سنو جواب یہ ہے کہ اصل مقصود لا ان ہے اللہ آزید استرداد ہے لاجیز کیا ہے نہیں سمجھے بھائی کوئی چائے مائے پکائی ہے کہ نہیں کوئی روٹی شوٹی کھائی کہ نہیں اب روٹی تو ہے نا شوٹی کیا ہے بھائی یہ استرداد اس کلام کو کہتے ہیں جو کہ مقصود کے ساتھ متصل ہو اور خود غیر مقصود ہو روٹی اور شوٹی کچھ چیز بھی نہیں ہے کسی لوگت میں شوٹی کسی ذکر نہیں کہتے بینگ روٹی کے ساتھ ذکر ہے ٹھیک ہے نا پانی شانی کپڑا مپڑا تو یہ اصل میں لا لا ہے ہے اور لا عزید ذکر ہوا ہے. اس کی ایسی مثال محدثین نے ذکر کی ہے یہ موبائل ہے میں بھیجتا ہوں محمود الحسن پر بھائی یہ دس ہزار کا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے پسند تو ہے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی کہتا ہے نا کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے تو میں کہتا دوں بھائی کمی تو نہیں ہے بیشی ہے گیارہ گیارہ دے دو اب یہ جب لینا چاہتا ہے تو اس کا مقصود کمی ہے بیشی نہیں ہے یہ تو دس بھی نہیں دیتا لیکن یہ مجھے کہتا ہے چیز پسند ہے کوئی کمی بیشی ہے کرو گی کہ نہیں تم کہتے دکان دکاندار کے ساتھ کیسے کہتے کمی بیشی کرو گے کہ نہیں تو اگر وہ آگے سے منطقی ہو تو کہے کہ کمی تو نہیں ہے بیشی کروں گا اور دس کے بجائے گیارہ گیارہ ہزار دیتا ہوں. اس کا مقصود بیشی نہیں ہوتا ہے اس کا مقصود کیا ہے کمی کرو بھائی تو یہاں بھی لا ان مقصود ہے لا عزیز اس کے ساتھ استردادم ذکر ہے ٹھیک ہے بھائی اس سے آگے اس سے بہتر جواب آپ کو آگے دیتا ہوں یہ رجول زمام جو تھا یہ کاسد تھا تو جو ہے کاصد ہوتا ہے مبلغ اور دائی ہوتا ہے اس نے کہا جی شرائ اسلام ہمیں بتائیں جناب نبی علیہ السلام نے نما دیکھو نماز ہے زکات ہے روزہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس نے کہا لا عزیز ولا ان قسو فبلیغ اب بات سمجھ گئے جی آپ نے مجھے جو شرح اسلام بتائے نا نماز روزہ زکات لا عزیز اس میں اپنے طرف سے کچھ ملاوٹ نہیں کروں گا ولا انکش اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لاؤں گا آپ کی بات ہو بہو بے ہی پہنچاؤں گا اب مسئلہ حل سوالات جو آپ اچھا ہو گیا ہے لا عزیز فیما سمیت مین کم مینک سے کہہ دیتا ہوں لا عزیز فیما سمیت مین کم ولا انکسو آپ سے جو میں نے سن لی ہے اس میں میں اپنے طرف کوئی ملاوٹ نہیں کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا بین ہی یہی الفاظ سناؤں گا تو لا عزیز ولا انکسو مراد کیا تبلیغ ہے بیان کرنا ہے ٹھیک <تصح> ہے جناب اس سے آگے اگر جواب کہے تو لا عزیز و لا انقصو زیادت اور کمی کیفیت کے اعتبار سے ہے کیمیت کے اعتبار سے ہے آپ نے جو نمازیں بتائی ہیں نا صبح کی دو رکعت فرض زور کی دو رکعت چار اکعت فرض اصر کی چار مغرب کی تین اشا کی لا عزیز اس میں میں اپنے طرف سے کوئی رکعت کی ملاوٹ نہیں کروں گا تو نہ کہ نہ کیفیت میں زیادت ہوگی نہ کمیت میں نقصان ہوگا تو لازی دوران کو سکی مارا ہے ٹھیک ہے بابا تو کہتے ہیں کہ یہ سنیاری جو ہوتے ہیں نا یہ بہت سارے دن لگے رہتے ٹک ٹک لیکن لوہار کے ایک یہ اچھے لگتے ایک ٹک سارے دن ٹک ٹک اور لوہار کے ایک ٹک ایک ساتھ وہ اب بہت اچھا ہے میں اردو سمجھ سمجھ گیا آخری بات مقصودی بات یہ ہے کہ مقصود اس سے اظہار اطاعت اللہ وجل کمال ہے اس سے ان شاء آپ کی جان چھٹ گئی لازت و لان قسو کیا مان ہے اظہار کمال اطاعت ہے اللہ کے محبوب جو سنایا ہے جو سنا ہے بس اسی پہ زندگی بسر کر لازت ٹھیک ہے تو مقصود کمال اطاعت ہے آگے جاؤ پڑے نا